عذ الله من الشطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحييم واللا والسلام على سيد لمبيا المرسين امام المتقين خااط من النبيين سيدنا وموولنا محمد ووع عليه وأصحاب جمعين سب سے پہلے تو دوستوں سے اور اہل علاقہ سے شدید معذرت کے ساتھ تقریباً پانچ پچھلے جمعے حاضری نہیں ہو سکی ایک جمعہ کچھ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اور چار جمعہ جہاں ملازمت ہے وہاں پہ کچھ ڈیوٹی لگ جانے کی وجہ سے چونکہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اگلے ہفتے نویں اور دسویں محرم غالباً منگل اور بدھ کو منگل کو نو محرم الحرام اور بدھ کو دس محرم الحرام ہم نے پچھلے سال بھی محرم میں اور اس سے پچھلے سال بھی محرم میں بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی بلکہ کسی ایک سال تو ہم نے دو تین جمعہ لگاتار کربلا اس کے محرکات اس کے بعد کے واقعات اس کے بارے میں ہمیں بڑی تفصیلی ہم نے سیر حاصل گفتگو کی تھی لیکن مختلف جو بھی ہمارے مواقع ہیں ان میں چونکہ سال میں ایک دفعہ سال میں دو دفعہ وہ مواقع آتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسان بھول جاتا ہے بات اس کو دوبارہ یاد کرانے کی ضرورت پیش اس لیے بھی آتی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے شدید گمراہی پھیل رہی ہے اور ہمارے عقائد میں نقب لگائی جا رہی ہے ہمارے بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس لیے اگر زیادہ تفصیل میں نہیں تو مختصر ہر دفع جو واقعات ہیں یا جو بھی موقع ہے اس کے حوالے سے بات کرنا جو ہے وہ ضروری ہے ہم پہلے یہ بات ارض کر چکے ہیں کہ محرم کے ساتھ بے تحاشا واقعات منسوب کر دیے گئے ہیں کہا جاتا ہے محرم میں یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا اور یہ سارے واقعات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر واقعہ کربلا تک مختلف بیان کیے جاتے ہیں علوم الحدیث کی روح سے اعتبار کی روح سے صحت کی روح سے اس میں سے تین چار کے سوا باقی ساری کے ساری جو منصوب واقعات ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے صرف تین چار واقعات ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے صحت کے ساتھ معتبر روایات یا احادیث کے ساتھ کہ وہ باتیں درست ہیں البتہ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جو کربلا کا واقعہ ہے اس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن سمجھنا ضروری ہے کہ ایک تو ہم اس کو کربلا نہیں سمجھتے ہم اس کو کرب و بلا سمجھتے ہیں یہ واقعات ایسے ہیں کہ جس میں کرب بھی ہے اور جس میں بلا بھی ہے اور یہ جو کربلا ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوئی دو دن یا آٹھ دن یا دس دن کی بات نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سالوں کی بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت جب شروع ہوئی تب سے کربلا شروع ہو گئی اگر تفصیلی بیان کرنے بیٹھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہر جمعہ بھی لگا دیں تو تیس چالیس سے بھی زیادہ جمے جائیں سارے کے سارے واقعات سندن اور صحیح اعتبار کی روایات کے ساتھ بیان کرنے میں مسلم میں نقیل آپ کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق خاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت وہ بھی کربلا ہے آپ کے معصوم بچوں کی شہادت جس طرح ذبا کیا گیا وہ بھی کر بلا ہے حسین رضی اللہ تعالی کو جس طریقے سے روکا گیا جس طرح سے ان پر جنگ مسلط کی گئی جبکہ آپ نے خود ہی تین راستے دے دیے تھے میں واپس مدینہ چلا جاتا ہوں مجھے فلاں سرحد پہ چھوڑ دو میں وہاں سے ادھر نکل جاتا ہوں یا لے چلو مجھے یزید کے دربار میں اس سے بات کرتا ہوں لیکن تینوں چیزیں رد کی گئی ابن زیاد ملعون اس نے جنگ مسلط کی اور اس کے نتیجے میں صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نہیں آپ کے کئی بھائی شہید ہوئے ساتھ کئی رفقا شہید ہوئے ساتھ یہ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ اگر ماں دوسری ہے اور باپ ایک ہے تو ہم کہے جی یہ سوتیلا ہے ان کے تو سوتیلے بھائی جو ہیں وہ بھائیوں کی طرح وفادار تھے عباس ابن علی سگے بھائی نہیں تھے شہید ہوئے علم بردار اس کے علاوہ بھی آپ کے بھائی شہید ہوئے آپ کے رفاکا شہید ہوئے یہ بھی کربلا ہے سجدے کی حالت میں آپ کا سر اتارا گیا یہ بھی کربلا ہے آپ کے اور آپ کے رفقا کے جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑائے کے دوڑائے گئے اور ان کو بالکل پاش پاش کر دیا گیا جسموں کو یہ بھی کربلا ہے بی بیوں کو بے پردہ یزید کے دربار تک لے جایا گیا یہ بھی کر بلا ہے یہ وہ بیویاں بی جن کی بال شاید آسمان نے بھی نہ کبھی دیکھے ہوں سورج نے بھی نہ کبھی دیکھے ہوں چاند نے بھی نہ کبھی دیکھے ہوں ان کو بے پردہ لے جایا گیا یہ بھی کربلا ہے زین العابدین رحمت اللہ علیہ آپ کا ہاتھ کٹ گیا یہ بھی کربلا ہے یزید کے دربار میں جو کمال کی تقریر کی وہ بھی کربلا ہے کے دربار میں کہا جاتا ہے کہ ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا سفارت لے کے آیا تھا اور اس اس نے نے جب دیکھا اس نے پوچھا یہ کس کا سر ہے کہا گیا کہ یہ نواسا رسول کا سر ہے کہتے ہیں وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا کیسے لوگ ہو تم میں اپنے نبی کی غالباً چالیسویں یا پچاسویں کچھ اس طرح کا اس نے کہا یاد نہیں ہمیں پشت سے ہوں میں جہاں سے گزر جاتا ہوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ادب میں تم نے سے کوئی قتل کر دیا یہ بھی کربلا ہے اور کربلا یہاں ختم نہیں ہوتی اس کے بعد مدینہ منورہ میں جو کچھ ہوا غسیل الملائکہ ردی اللہ تعالی عنہ کی پوری نسل ختم کر دی گئی یہ بھی کربلا ہے تین دن مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے جماعت نہیں ہوئی یہ بھی کربلا ہے مدینہ منورہ میں کون لوگ تھے صحابہ صحابیات تابعین تبا تابعین وہاں پہ بے دریغ خواتین کی آبرو ریزی کی گئی یہ بھی کربلا ہے صحابہ کی نسلیں ختم کر دی گئیں یہ بھی کربلا ہے یہ وہی چیز چل رہی ہے ختم نہیں ہوئی ہے اس کے بعد مکہ پر حملہ کے لیے بھیجا یزید نے یہ بھی کر بلا اور آگے چلے یزید تو مر گیا یزید کا بیٹا اٹھا خلیفہ بنا فوراً اتر گیا کچھ کہتے ہیں چند ہفتے بعد کچھ کہتے ہیں چند مہینے بعد اور اس نے جو کچھ کہا ہماری تاریخ کی کتب میں درج ہے پڑھنے سے لائق ہے اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو تخت ہے مجھے اس پہ آل رسول کے خون کی بو آتی ہے اس پہ نہیں بیٹھ سکتا اس کے بعد بنو می کی جو حکومت چلی وہ سب کر ہے آخری شخص تک کر بلا ہے حجاج بن یوسف اپنے سامنے صحابی کو ذبح کروانے والا یہ بھی کربلا ہے کمیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ان کے رفیق لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ تو باغیوں کے ساتھ آئی تھے باغیوں کے ساتھ آئے ضرور تھے مگر علی کا چہرہ دیکھا تو علی کے ہو رہ گئے ہمارا تو ایمان ہے کافر بھی کلمہ پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو جو علی کے ساتھ جڑ گیا ابھی بھی اس کو باغی کہو گے اپنے ایمان کی خیر مناؤ یہی حجاج بن یوسف کمیل کو شہید کروایا بھی کر ہے حجاج بن یوسف کے کہنے پہ اس کے بتیجے محمد بن قاسم نے ایک بہت بڑے حدیث کے راوی جن کا نام ہے عتی ابن ساد معتبر راوی ہیں حدیث کے اس نے حکم دیا اپنے بھتیجے کو کہ اس شخص کو چار سو کوڑے لگاؤ اگر یہ علی رضی اللہ تعالی پہ سب کو نہ کرے اللہ نے نہیں کیا چار برسائے ان کی داڑھی منڈوا دی محدث کی راوی کی یہ بھی کربلا ہے بنو میا میں سوائے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ کے آپ آخری شخص تک آ جائیے ہر شخص جو ہے وہ آپ کو یزیدی ملے گا آئی میں اہل بیت میں سے کوئی ایک ہمیں بتا دیں جو اس دنیا سے عام طریقے سے گیا ہو کسی کو زہر دیا جا رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے یہ کیسی امت تھی کہ جس نے اپنے نبی کی نسل در نسل جو ہے ان کو شہید کیا یہ سب کربلا ہے لیکن اللہ ظاہر اللہ تو دیکھ رہا اللہ نے پھر بنویا کے ساتھ کیا کیا جب بنو عباس آئے ایک ظالم کو ہٹا کے دوسرا ظالم آیا اور دوسرے ظالم نے پہلے ظالم کے ساتھ کیا کیا سوائے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے ہر بندے کی قبریں کھدوائی گئی اندر سے جو کچھ نکلا نکلوایا گیا اور ہمارے مورخین نے ایک ایک قبر کا حال لکھا ہے کہ کس کے اندر سے کیا کیا نکلا اور اس کو انہوں نے جو کچھ بچا تھا اس کو بھی تباہ و برباد کر کے ختم کر دیا آج جو قبریں آپ کو ملتی ہیں کہ جی یہ قبر ہے یہ ولید بن فلاں کی قبر ہے یہ فلاں کی قبر ہے یہ سب خالی ہیں اندر سے بنو عباس نے سب ختم کر دی ان کی چیزیں نکال کے ایک ہڈی تک نہیں چھوڑی ان کے جسم کے جو کپڑے تھے اس میں سے ایک لیر تک اس قبر میں نہیں چھوڑا ہونا. یہ اللہ کا انتقام تھا اب اس میں جب نے محمد بن قاسم کی بات کی اس میں بہت سے لوگ اب ہمیں پتا ہے چونکہ ہماری گفتگو انٹرنیٹ پہ بھی جائے گی تو بہت سی بدزبانی بھی شروع ہوگی لیکن جناب بات یہ ہے اس بات کو ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ابن سعید نے لکھا ہے تبری نے لکھا ہے ابن سعید تبری پہ شاید کچھ لوگ پھر بھی کو اعتراض کر لیں ابن حجر اسکلانی پہ کس مو سے اعتراض کریں گے یہ تو وہ شخصیت ہے جو علم الرجال کے ماہر ہیں جن کی تحقیق پر احادیث کی صحت جانچی جاتی یہ وہ شخص تھا باب الاسلام سندھ نہیں ہے باب اسلام کیرلا ہے وقت میں خیال ہے کم ہے باب اسلام کیرلا ہے جو ساؤتھ انڈیا میں ہے اور یہ نام کیرلا جو ہے یہ بھی مسلمانوں کی وجہ سے پڑا ہے محمد بن قاسم کے آنے سے بہت پہلے مسلمان نہ صرف وہاں آباد ہو چکے تھے وہاں بس چکے تھے وہاں تجارت کرتے تھے اور ساؤتھ انڈیا میں مسلمان ہندو اور جو بھی مقامی مذاہب تھے اور جو بھی عقائد تھے بحثیں بھی تھیں مناظرے بھی تھے لیکن رہتے اکٹھے تھے لڑائی جھگڑا کوئی نہیں تھا یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک نسل ہے جو اپنے آپ کو حسینی براہمن کہتے ہیں کہ ساؤتھ انڈیا کا جو راجا تھا اس کو پتہ چلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کہ وہ ادھر کربلا میں پھنس گئے ہیں اس نے برہمنوں کا ایک لشکر بھیجا اب اس کی جو تفصیل یہ حسینی برہمن بیان کرتے ہیں اس ساری گفتگو تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں جھول بہت ہے لیکن کچھ باتیں ممکن ہیں درست وہ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ اور جو کہ شہزادی تھی بہت بڑی بادشاہ ریاست, مسلمان ریاست اس وقت نہیں تھی جب یہ ہوئی. اور وہ کہتے ہیں کہ غائبانہ طور پہ اس راجا کا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بڑا محبت کا رشتہ تھا اس نے لشکر بھیجا تھا اور ساؤتھ انڈیا کے جو دخت ذات ہے وہ دعوی کرتی ہے کہ اس لشکر کا سردار جو ہے وہ ہمارے خاندان کا یہ تو اس وقت مسلمان اتنے مضبوط تھے وہاں پر اور یہ نام کیسے پڑا یہ جو وہاں گئے سرسبز بہترین تجارت بہترین وہاں پہ کھیتی باڑی یہ لوگ پیار سے اس علاقے کے بارے میں کہتے تھے خیر اللہ ہے یہ خیر اللہ اور چونکہ ہندو خیر نہیں بولتے تو وہ اسے خیر اللہ کہتے تھے اور خیر اللہ صدیوں بعد ہو گیا اس کے علاوہ بھی ایک دو روایتیں پائی جاتی ہیں لیکن یہ ہم نے روایت اپنے طور پہ پتہ بھی کی ہے ہمارے ایک شاگرد ہمارے عزیز بھائی جو دینی معاملات میں روحانی معاملات میں ہمارے شاگرد ہیں ان کا تعلق ساؤتھ انڈیا سے ہے اور اسی علاقے کے ہیں بنگلور کی سائٹ سے ان سے ہم نے بہت سے, سے لوگ کہ اگر نصب نامے کی بات کریں تو ہم قطب شاہی کھوکھر اب یہ کھوکھر کہاں سے آ شاہ زمان علی رحمت اللہ علی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے شاہون شاہ رحمت اللہ علیہ بغدادی کے وہ بیٹے تھے اور وہ سپہ سالار تھے اور میدان جنگ میں جو شجاعت دکھاتے تھے اس کی وجہ سے دشمن ہندو راجے ان کو خونخار کہا کرتے تھے اور ہندو چونکہ خوں خار نہیں کہہ سکتے وہ خونخار کہا کرتے تھے تو وہاں سے خونخار سے کھوکھر بن گیا یہ بھی ایک روایت کچھ اور روایتیں بھی ہیں بات یہ نہیں کہ ایک ہی بات ہے کچھ اور روایتی ہیں تو بہت سے نام جو ہمارے یہاں ہیں ان کے پیچھے بے تحاشا ہمارے پاس اس طرح کی باتیں موجود ہیں کہ مسلمانوں کی وجہ سے وہاں پہ اتنی بڑی تبدیلی آئی اور آپ تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیں جتنا و ستم اگر ہندوستان میں مسلمانوں پہ ہوا ہے تو آپ کو ساؤتھ انڈیا میں اب ہو تو ہو پتا نہیں لیکن پیچھے بہت کم نظر آتا ہے لوگ بڑے آپس میں اکٹھے گل مل کے رہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ بڑا ہے کہ ہم ذہن میں رکھے اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ کربلا ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے کہیں نہ کہیں آج بھی اس کی کچھ نہ کچھ اشارے نظر آ جاتے ضرورت اس بات کی ہے کہ حسین کے نام پہ 9 دس کو اب دو مکاتب فکر ہو گئے ایک نے تھوڑا پیٹ لیا اور ایک نے حلیم بنا کے بانٹ دی دیکھنا یہ ہے کہ حسین کے پیغام کو سمجھا یا نہیں سمجھا وہ کس لیے اٹھے تھے یہ سمجھا یا نہیں سمجھا اس کے مطابق اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کی نہ کر سکے کوئی بات نہیں لیکن کوشش کی یہ ہوا یا نہیں ہوا اگر یہ نہیں ہوا تو حسین کی محبت کے دعوے درست نہیں ہو سکتے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے درست نہیں ہو سکتے جب تک ان کا پیغام جو ہے اس کو نہ سمجھا جائے اور اس کے مطابق نہ چلا جائے ہماری تاریخ بہت خونی ہے اور اس کے اندر نہ صرف اہل بیت کا خون بلکہ بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے محققین بڑے بڑے فکار ان کے ساتھ جو کچھ بنو امیہ نے کیا اور بنو عباس نے کیا اگر اس کی تاریخ بیان کرنے لگے تو مہینوں گزر جائیں بات ختم نہ ہو اور آپ کو سوائے ظلم کے کچھ نظر نہ آئے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اہل بیت کے پیغام کو ان کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی خلوص کے ساتھ کم از کم کوشش ہم ضرور عام وصلى الله خیر خير خلقي سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمه قيار مرا